نحفظه ونستعينه ونستغفظه ونمجه ونتوكل عليه نعوذ بالله من جهود ينفذنا من سيئات عمالنا من يهدد الله فلا مذننا ومن يهدده فلا هادي له لا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد المعرفه ورسوله عما بعضها والإلهي من الشيطان الرجيم بسم الله والأحباب اليحيم فدفلح من ذكى فدف وذكر اسم فصلى بل تغفلون الحياة الدنيا ولا فرق فير وبقى إن هذا لتسبح كل الله صغف إبراهيم وموسى فلق الله العظيم وقبش رحبه يسدني ويسدني يمري بحر الأرضا لساني ويقفوه يقفوه يقفوه يقفوه فقال رسول الله عزيلا الله ليس من حلا إذا كل حد فنحل سدر كله وإذا فنحل سدر كله ألا وهي القلب فقف الله هظيم وصلف رسوله رحماندالشار الدین عالمین میں پڑھی اسے فرمایا کیا ہے یقیناً کامیاب ہوا ہو جو ہوا پاپ. اللہ کا کیا اس اور پڑھی اس اور دیکھو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اعلیٰ کیا کریں کہ زندگی بہتر دیا اور باقی رہنے والی بھی ہے اور اس پر کو ہم نے پہلے صحیحوں میں بھی بیان کیا ہے ابراہیم السان اور مسعل عسان کے صحیحوں میں بیان کیا ہے حدیث جیسے میں نے پڑھی تو بار بار پڑھتے رہتے ہیں سن کر رہتے ہیں کیونکہ پڑھنا سننا بولنا سننا ہی نہیں ہے سمجھنا اور حاصل کرنا اور اس کے مطابق عمل کر کے استعمال ہونا یہ پوری تردیل ہے <متحدث> فرمایا گیا کہ دیکھو انسان کے بدن میں ایک اس کا ٹکڑا ہے جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے سارا بدن خراب ہو جاتا ہے اور وہ خالی پڑتا اچھا ہم جو جمع ہوتے ہیں جمع ہونے کا مقصد ہی اپنی اسلام کہ جب الیکشن موجودہ ہو رہا تھا ایک سیاسی لوگ آئے اپنے الیکشن کی تصدیق کو درست کرنے کے لیے تو تو میں نے کہا یہ بات ابھی تھی کہ دیکھیں آدی مدرسہ چلاتا ہے یا خانقاہ چلاتا ہے یا بیت غذا چلاتا ہے یا دین کے لیے شادی کام کرتا ہے یہ سب سے غرض و غائب مقصود و مدح اللہ کی رضا آفت کی نجات اپنی اصلاح ہوتی ہے یہ سارا کام کرتے چلاتے اگر میں خود درست نہ ہوا گری نجات نہ ہوئی تو کیا ہوا کچھ بھی عادل نہ ہوا بوری امین صاحب بیٹھے ہوئے میں کسی دور سے ملنے کے لیے گیا ان سے میں نے کہا مدرسے کے لیے دعا کرو ہمارے مدرسے کے لیے دعا کرو انہوں نے کہا مدرسہ پر ان کا رام فکر ہوا مدرسہ پہلے چھو مدرسہ دلاتے چلاتے خود آدمی جانم دی جب بن گیا تو اس نے کیا حاصل کیا مقصود کیا. مدا دنیا میں دین پھیل جانا یہ تو میرے نہیں دنیا مزید اللہ اپنے اپنے کیا تو حضور صلی اللہ نے فرمایا لشکا پیغمبر صلی اللہ آپ نے فرق نہیں چاہیے نہیں ہم لوگ کہا کرتے ہیں یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے کیا آپ کو ہدایت لیں گے ٹھیک کریں گے آپ کے ذمہ باغ کو پہنچانا ہے یہ تو اللہ دوبارہ کرنے کے بڑی لگائے جاپ آپ نے کرنا آپ نے شیر المنظیر کرنا ہے کچھ اور دینے والا دوارے والا بعد کو پہنچانے والا وہ اور آپ پر بہت زیادہ بہت تکلیف ہوتی جس کی لوگ ہدایت پر آ جائیں ویسے کو بڑا نازل ہوگی صرف پہنچا دینا ہے باقی اس کو ہدایت دینی نہیں اللہ پاک دے دینا ہے تو ذرا ساری تنصیبوں کو سکھانے کا مخصوص اللہ کی رضا اپنی اصلاح اور اپنی نجات کے آس ان کے بہ نقطے ہیں جس کے ساری کی ساری جنج کو گھومنا ہوتا ہے اصل سور اللہ کی رضا ہو اس کے نتیجے میں اپنی اصلاح ہو اور بل آفر جو ہے جاتا آفر مت من نظر آ رہی نسب لین نصب گاڑنا این آنکھیں آنکھوں کے سامنے گڑا ہوا کتبہ لگا ہوا ہو تو ہر بار سامنے یہ بات آپ کے سامنے میں سب مجھے نظر آنکھ کے سامنے جو لگی ہوئی چیز آدمی کے امن کی روا اس بنیاد سے ہو اس اس تو اس کا اس کامت اس بنیاد سے گرد ڈوں گا اس کو کام یہاں پہ ہوگا یہ راستی بچے مالی فلانی فلانی سریف کو سلام کھوا ضرور بولے بابا تمہیں پھر مفادات کے ساتھ تھوڑا کچھ فلاں فلانے کے مالک آدمی کو سلام کرتے رہنا کیوں کہ ہمارے کافی مفادات کے ساتھ لگے گی یہ فراغت نہیں ہے بھائی یہ فراغت شیطانی فراست ای معنی نہیں ہے فراغ ایمانی تو یہ ہے تو برف سلام کرنے پیروں جو پیر کرتا ہے اس کو چلتی ہے جو بعد میں کرتا ہے اس کو جواب دیتا ہے سلام کرنے کا اسلام علیکم دس دیکھیے اس کی اگر کہا علیکم السلام تو کو جو علیکم السلام کے پر ہوئی وہ بھی اس کے معاملہ میں میں آئی اس کی بیس ہوں السلام علیکم و اللہ کہہ دیا تو اس کی بیس نے کیا ہوں اگر جواب دیا تو اس, اس کے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ تو فیس نے کیس کی اسے جواب دیتی اس کی معاملے خاص نہیں کی یہ فراغت ایمانی ایک بار اس طرح واقع ہوا کئی بار اس نے لائے ہمارے پاس پیسے برے میں چند ایک موٹی موٹی بات ہے اس کو دھیان کوئی رد اپنے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی اور کو سمجھ میں آ تو الحمدللہ یہاں پر ایک سیاکی ہو پشاور میں تو اتوار پھر آواز سیکھ آ رہی ہے جہاں پشاور میں یہ لڈو ہوتا تھا اس نے آپ کے اندارے مارا وزیر بن گیا جب وزیر بن گیا تو کچھ دنوں کے بعد انار بدلے کمر ٹوٹی اور وزیر سے فقیر بنا دی دیش بدلے کی بجائی کے کیا ایک دن ہے ایک دن تخت شاہی ہے کہ تختہ دار ایک دن وزیر ایک گی فقیر کسی کو ایسی تو نہیں یہ آدمی جو وزارت سے گرایا گیا اس کی نیند ہوتی اور اس کو رات نیند نہیں آتی تھی ان کے گھر والے عورتیں وغیرہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں نئے سالے آدمی ہیں ان کے گھر, گھر کا علاج ان کے کلینک میں ہوتا تھا گھر والے ان پاس آ رہی تھی تھا ڈاکٹر صاحب گھر والے کو ساری ڈاک نیند نہیں آتی ہے اور وہ گرتا رہتا ہے اور مجھے اس بات پہ خطرہ ہو گیا ہے کہ یہ پاگل نہ ہو جائے میں کیا کروں سن؟ سننے کا ابھی بھی اس کا تو مست حال یہ ہے کہ اس کو اس ماحول کو نکالا جائے اور دوسرے ماحول میں لے جائے صاحب بھی چار دن لگائے ہوئے قلعہ وغیرہ لگانے کے جاتے رہتے تھے میں مشور پال دن کے اس ماحول نکال دو اس, تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ تو بھی اس کو سمجھا اور جب میرے پاس آ جائے میں بھی اس کو کہہ دوں گا تو دونوں مل کر کوشش کرتے ہیں کلکل ملنے کا سوات کرتے ہیں کوشش کی انہوں نے اب تیار کر لیا میں اپنے کسی کام کے لیے لاہور جا رہا تھا گاڑی میں پھٹا ہوتا ہے دو آدمی سوار ہو گئے ایسے میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا گرفتہ ساتھ کے وزیر ہے کہ اب ہم کیا اپنی کتاب پڑھنے کی طرف مت جو ہے کیا اس میں طرف بکوا جو ہے غذبہ جاتے ہیں کہ ہم سبھی نہ ملا کرے ہو جائیں ہم سب کوئی نہ ملا کرے ہمیں نہیں یہ غذبہ پورا کرتے ہم کو مل جائیں اجیت شریف یاد آتی اس کو لوگ مسلمان ہوئے آرز زبان ہونے کے بعد مجلم نورہ آ گئے اور بچارے بے درست کچھ ہی بندوبست نہیں ہے جب پہنچ تو ایک آدمی دو آدمی کو بھیا کے جا کر حضور صلی اللہ نرس کریں اور اپنے کھانے پینے کا بندوبست بھی کریں بندوبست بھی کرائیں کہ آ گئے اور وہاں پر حضور صلی اللہ اس وقت آئے تلا اتر رہے تھے امام طلبا لا اللہ رستا کوال مستقر رہا تو مرالوں مستقر, مستقر رہا کوئی زمین پار چلنے والی بخرو ایسی نہ ہو نہیں ہے جس کی اللہ پاک نے روزی اپنے ذمے مقرر کی ہوئی ہے اور اس گالمی کے آمدار کو بھی اللہ جانتا ہے اس کے مستقل کے آمداہ بھی اللہ جانتا ہے لیکن وہ بدوبست غلط میں کرنا ہے کھانے پینے کا بس کرنا ہے تو سیدھے کھانے گئے مسلمان سادہ کو گزارنے والے انہوں نے کہا وہ تو رہے کہ بچے ہوئے روزی روپئے ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں بس سلام سلام کر کے واپس چلے گئے جا کر پہنچے دیں گے کچھ آدمی آئے ہیں اگلے ہوئے بھولے ہوئے گوشت کھانے پانی کی سب پتہ لگ سی لے کر آئے سب نے کھانا کھایا کھانے کھانے کے بعد فس رہا پہ کھانے کا یہ واپس اردو کی خدمت میں یہ کیش کر رہے کہ مہمان وغیرہ وہاں زیادہ آنے جانے والے آدمی استعمال میں جائے گا اس کے بعد سارا کھانا لے کر آئے حاضر خدمت ہوئی اور اب کیا ریاض اللہ سلم نے جو کھانا بھیجا تھا وہ ہم نے تو کھا لیا بچ کیا پھر اب کیا واپس جائے کس طبال ہو جائے کھانے کوئی کھانا نہیں ملے جب یہ جہاں ہمارے آدمی آئے تھے تو جب گئے تھے اتنا منظر کھانا آگے باقی اللہ تبارک تعالیٰ نے خود آپ لوگوں کے لیے بھیجا تو وہ بات کیا کر رہے تھے میں بہت سب لے سیلے ڈھار بجے تو خیر انہوں نے مجھے دیکھا دونوں سے جاتا السلام علیکم ڈاکٹر صاحب نے دارو کرایا کہ آ رہے گا میرا نے تارا خان لگ سے کہا کہ میں پہچانتا ہوں طالب علمی کے زمانے میں سروزا کس کے ساتھ چلے آئے فلانا صاحب کو یاد ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے میں نے حالات نے پوچھے ہوا بتایا کہا کہ میں آپ نے ایک بات سناتا ہوں میں اس آدمی کو چالیس کے لیے محسوس کرنے کے لیے گیا اور اس کے بھارت صاحب نے کہا کچھ کیا ہے میں نے کہا تو چالیس دن کی ہے اس کو میں وصول کرنے کی راحیت کو لے جا رہا تو تو اس کو ختم کر رہا ہوں میں نے کہا جی میں کیسے ختم کر رہا ہوں جب یہ چالیس دن فیلڈ میں نہیں ہوگا میدان میں نہیں ہوگا اور چالیس دن لوگوں سے نہیں ملے گا اور چالیس دن لوگوں کے کام کرے لوگ نہیں کرے گا لوگوں کے خدمت خرچ نہیں کرے گا چالیس دن تو اس کا تو سیاسی مستقبل ختم ہو جائے گا ایسا اس کا پولیٹیکل فیلئر جو آتے ہیں وہ ختم کر دیں گے ختم ہو جائے گا کیونکہ ماشاء اللہ بڑی جانب سکی بڑی سازی سب جاتے خدمت خلق کے کام کو لوگوں کو متأثر کر کے تو کرنے کی طرح رو کھاتا دہران پر جا کر کدوی کے ڈہر پر جا کر رو کھاتا یہ زیادہ سی بات سب زیادہ سی بات جو جڑوبا ہوا وہ اللہ کی رضوا یہ کرنا پڑی دنیا سے اس کو اتنا احساس ہوتا اس کو احساس ہو رہا اس کو احساس ہوتا کہ رہا اس کو احساس بھی ہو رہا اس کو احساس ہو رہا کھا رہا کو احساس بھی ہو رہا کہ کھا رہا یہ سپیٹ دھرم کھڑے یہ سمجھیں یہ فین اسی فین کو تو قرآن نے شیطانی کہا جس پر آدمی نماز روگا رق عمرہ ذکر ڈاڑی سب کچھ ہونے کے ساتھ اللہ کی نگاہ سے گرا ہوا ہوتا ہے اور اس کھانے والے کی طرح ہوتا ہے جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا اس کا مخصوص دنیا خدا نے شہر لکھا پر میں عبول صلی اللہ محروم ہے سجیز کا جیسے لوگ ہوں گے نمازی ہوں گے روزگار ہوں گے اور عمرہ کرنے والے تاجد والے ہوں گے جائیں گے دولت میں صاحب اقرام خیر کیا رسول اللہ تاجر پڑھنے والے ہوں گے جہاں تاجر پڑھنے والے ہوں گے سب شہرت ہے کہ کیا بات ہے جو جانے کی کہ جب دنیا مفاد آئے گا تو پیسے گے جن سے حلال حرام کی تمیز نہیں ہے جس بڑی بار میں میں پڑھاتا ہوں اس میں ایک سارے فلم بچی داخل ہوتی ہے داخل ہوتے ہیں بیمار. بیمار بیمار بیمار کسی چھ مت علاج کرا کے کچھ ہے ٹھیک ہے علاج کرا کے کارگر نہیں دم درد کرا کے کوئی تاثیب نہیں ہے دونوں کسی نے کہا کہ بتایا کہ درد کیا کرتا ہے تمہارے کار کرتے وقت جو ہے میرے پاس آئے تو سارے کلاس کے کی علاج دروں کے علاج سب چاہنے کے اعلان جو میں نے موجود کیے کیا مسئلے کا حال ہو اور کسی وکیل نے بتایا کہ یہ سادے روح ہے یہ روح ہے جس کا دوست سے گزر نہیں اور بات جاننی حرام جا اس حرام کر لیجیے میں یہ پکڑی ہوئی اور کچھ نہیں ہو رہی ہے اس پکڑ نکل بہت کہ اب آ جانا کہ آپ یہ ہے کہ مسئلے کا ان کو پتا نہ کہ ایک مسئلے کھا لے اسے میں نے کہا دیکھیں سر مسئلہ یہ ہے آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے سر میں آپ سے کیا کہوں یہ آرام کے پیسوں پر بھائی میرا اور والد صاحب پر گئے اور بابر عمرے کی خراب کرتے تو یہ لوگ خراب کیا کرتے خالی عمرے سے خدے کے ڈرا ڈرا کا رو کھایا سے تجھے احساس ہوتا کہ میں نے رو کھایا ہے اور خراب کرتے بار ہر مین کو جا کر تجھے احساس نہیں ہوا کہ میں کھایا اور اپنے قدر سے کرتے ہوئے کھا رہا ہوں باپ پھر سڑک کرتا ہے بات آپ کو سخت لگے گی ضرور کیونکہ آپ میں گرم گرم بادی ہوئی ہے دلگوئیاں کرنے والے لوگوں کے ساتھ گئے ہوئے ہیں میں پہلے جلد کی چھٹی کرتا ہوں تاکہ ٹوٹنے والا ٹوٹ کر چلا جائے میرے پاس وہ آدمی رہے جس نے اس چیز پر جان دینے کے لیے آگے بڑھا اور پانچ وہ آدمی ناملر میرے پاس بھائی اور دوستوں تجیاں جو ہے تذکیہ کل سے پہلے اس گندگی کو نکالنا ہے یہ سب کچھ اس گندگی کے ساتھ میں اور تر رہے ہیں کل کس گندگی کے ساتھ کر رہے ہیں اس کی عمل خاصر نہیں دکھا رہا उस कमर के बीच जो तंब है वो गंदा है वो तुम्हारा भिन्द हो आपसे बुन तल्प ये जुपाई गुआई इसका दिल गुनागा गुना के और दिल के हुआ करते और वो हाथ झुमरे नाज देकर पगड़ियों डाणियों के साथ हुआ करते हैं سارا ہاتو ہم نے بند کیا ہوا تھا گاڑی میں چلنے کی جگہ اس میں خاص طور سے جو عقائد گرو کی کھوٹ ہوتی ہے اور عقائد گرف کی جو کمی ہوتی ہے یہ بہت باریک کی ہے سمجھنے میں مشکل ہے اور باریک ہے حاضر کرنے میں مشکل ہے اور برفنے میں پھر تو بہت زیادہ مشکل ہے ایک انٹرویو ہوا اس میں باقی ممبروں کے ساتھ دو ممبر ایک ہمارے ساتھ بینک ساتھی ہے ایک دوسرا ساتھی ہے وہ انٹرویو ہلکے جی. میرا ایڈریس بنی اور آدھی سال کی ہاتھ اس کو بنایا بعد میں وزیر صاحب کا پیغام آیا کہ اس کو بند کرو میرے آدمی کو متعلقہ کسی پر ایڈریس لے کر آیا اس پر تو کرو کہتے ہیں ارسارہ ان کا اختیار ہوتا ہے آرام سے نہیں چل سکتا ہے کہ پوری غریب نہیں تھی کہ تو آج سے آج میں آیا وہ تو ڈرائیو ہو کر آ تھا آئی کی ڈرائی گرین اسے کر لی تھی پھر ڈرائیونگ کے لیے چلے گئے تو اس سے ماشاء اللہ کہ سڑک مرچ نکالنے کہا یہ تو حرام میں مطلب ہے اور یہ میں کبھی نہیں کر سکتا چار ہزار وزیر یہ کر لے گا میں یہ کر لوں گا میرا یہ کر لے گا لاسٹ ہزار تیرا دوسرا ماورا سو علاقے چاہیے تیسرے کیا ہے تیسرا ایک لاکھ آزاد تین تین ماہ تین چار ماہ سارے علاقے میں گولے بس لا رات آپ کا آزاد ہے تلوار آپ کی آگے بڑھیں جو کرنا چاہتے کر بار صاحب نے مسئلہ دیا کہ آپ اس کو بڑی مشقت میں ڈال رہے یہ کیسے کرے گا میں نے کہا ہے اور وہ باغی مارے الگ الگ کردی رہے تو جس کی فتح ہو کر رہے گی اور یہ نہیں ہے تو میرے <تصفح> میرے <ساپننا>. <تصفح> <دلوقع ملائے> <تصفح> میں حصہ بن رہا ہوں میں صاف بن ہوں جس گھر میں بکوں نے سنا ہے وہ یہ نہیں ہے تو تم کہہ رہا کہہ رہے مدمبا سنا سنا نہیں کرتا رج ڈے گزرے گزرے گزرے کس روزہ یاد ہو کرایا تو میں نے کہا پڑھان یہ ہے ہاک الگ پڑھو سر شریف الحو نہ چھوڑو یا جو ہے اس میں آتا ہے ہاکانے پاتا ہے ہک جائے کو سجمک رہتا ہے ऊपर اوپر چڑھتا ہے اور کوئی اسے اوپر نہیں چڑھتا ہلکاج میں ہو جائے کوئی اس کو محلوب نہیں بیٹھ یہ تو اور میں بہلوب ہے تیرا اور میرا کل بہلوب ہے حق مہلوب نہیں ہے اگر وہ حق ہے تو اس سے ہے غاز نہیں ہو رہا تو تیرے میرے دل میں کھو معاملہ وہاں سے خراب ہو رہا بابا ڈاکٹر سے صاحب تو سرفا بھائی دو رہے تصویر کے اور دلے با سرف ہوتی ہے جو دو رہے تصویریں نے پڑھ تھی وہ تو اس کو برف نہ ہوتا ہے اس کو برف نہ ہوتا ہے اس کو برف ہوتا ہے اور رحمت الہی اس بات کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کیونکہ اس کو برتتا ہے کہ نہیں برتتا ہے ان بر اللہ نے میں بلندہ تم مست کہا تمہارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے جمنے کو اللہ دیکھتا ہے جمنے کو اللہ تبارک طرح دیکھتا ہے جب جمنا ہو جاتا ہے قدر از در والے پھر پرچین الزل ہوتے ہیں اللہ کا خبر بلاتا حل رم نہ کھاؤ ڈرو نہیں بہت میں جنت اللہ تھی گول پہلے جنگ کی بجارت ہے اور دنیا ہم زندگی میں تمہارے ساتھی ہے اور بلا کر آ رہو ہے وہ لوگوں کی آمادت سے یمت بھی یعنی دوں وہاں تو میں جو ہے تو ملے گا دل کا چاہ وہ لوگوں کی آمادت دو اور تو وہ ملے گا منہ کا مانگت دل کا چاہ ملے گا ان کا مانگا ملے گا مظلم مجھے پور وی بچے جال ساتھ دیا جائے گا جیسے مہمان کو دیا جا ہے لیکن پہلے کا مطالبہ ہے پر ہے بات ہے. بات ہے پھر ساری باتوں کا ضہور کو ظاہر ہو جائے گی وہ روپ نہ لہذا سب سے پہلی بات تذکیہ میں اپنے دل کو غیر اللہ سے خالی کرنا اور توحید کو جمانا اور توحید پر جمنا توحید کو بچنے کے لیے تیار ہونا اس کے لیے اپنے آپ کو مشکلات کے لیے پیش اور گھر ڈالنے تذکیہ. ڈالنے والی تجزیے کو ترق کرنا اس کی طرف آنا ہوئے باتوں کو بنانا ہو ان کو سامنے رکھنا ہو خود سے متاثر کرنا ہو اور بات کیا میں بات اچھی بات کرنا تو ہی گھر کے حالات کے پھر جو ہے باقی باتیں پھر آگے تو رضا ہے کیبل اصح لالچ سینا یا یہ گردیاں جو پاسل میں ہیں ان کو دور کرنا ہے فری کا آنا ہے انسان سارے اعمال کر رہا ہوتا ہے ہاں بے کر رہا ہوتا ہے اور کبر سے بڑا ہو جاتا ہے کبر سے بھلا ہوا آتا ہے کبر اس کا ڈا نہیں حدیث کا ایک پورا وہ ہے بیان ہے جس میں کہا گیا کہ اس طرح کی کے آرمی کا کوئی فرض والے قبول نہیں ہے اس طرح گردی کا کوئی فرض والی قبول نہیں ہے اس طرح گاندھی کا والی قبول نہیں ہے یہ سے میں کہا تھا کہ انہیں کو نکال کر جمع کرو اور ان پر جو ہے تو ایک تفصیلی تشویل کی ضرورت ہے کہ وہ کیا پاتے ہیں کسی کے ہوتے ہیں اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب کا فرد واجب ہوگا کوئی سبون نہیں ایک ہی جو میں نے کہا ہاتھ کا ہاتھ مار کر دوسرے کو ہاتھ دیا دی اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کا کوئی فرد واجب حمل اللہ کے ہاتھ سبون نہیں کیونکہ اس کے دل کٹو ہاتھ مار دیں بغیرت ہو دوست اور ضیرت ہو تو پردہ پھر رہی گے بزار غیر مرد کا تعلق ہو تو کہ مومن کتنا معیاری افبار ہے اللہ کی رحمت ہے پاکستان کو اس میں ایک مضمون آیا اس میں لکھ کے بعد میں ایک بات لکھ لی تھی کہ غیربان ہم سلام کرے یا نہ کرے میں لکھا ہوا تھا کہ غیرفان خامن سے یا اس کے بار ہم سے اجازت لے کر سلام کر رہی ہے سلام کر لے میں نے اقدار آپ کو لکھا کہا کہ ہے ذرا مومن تو بہت مجھے معیار کا ہے علماء لکھنے والے ہیں لیکن لکھنے والے صرف پنجابی ہے اس بات کو آپ معذ کریں گے کہ وہ صبح صبح صبح ہی اصل کو دھیان دیا اس کو میں نہیں کہہ یہ خدا دار چیزیں ہوتی ہے کہ یہاں کی حامی کو جو غیرت حاضر ہے وہ پنجاب میں وہ نہیں پاتے گھر میں جو غیرت عامی آدمی حاصل ہے وہ پنجاب میں اور سندھ میں وہ نہیں پوا سکے ہمارے رحیم ملاز الشم صلاح ہے اس بات کو کھا ہیں کیا اللہ کو خصوصی ہے خصوصی ہے میں نے دیکھا کہ آپ ان لوگوں کو خط رکھے اور کیا منصوبہ سر خالمی ہیں اور ہمارے ہاں غیرت کا ہمارے استھاپک میں ایک خبر ہے ہمارے کلچر میں ایک خبر ہے خیرت اور اس کے سے آپ کی بات اس بڑی بات مجھے محسوس ہوئی ہے اس بات کی مجھے کہ چھپی ہے مجھے چار لوگوں نے پیش کیا ہے لکھو کہ آپ کی بات مجھے چھپی ہے جاتا ہے کہ اسلام کرنے اس کی ضرورت کس بات کی پیش یہ بھائی تو بارش بات اگر ہوگا آپ یہ تو صرف قرآن کا ترجیمہ تفصیل سمجھ لینے سے اور ہر ترمیم پڑھ لینے سے یہ بات نہیں ہوا کرتی سر مشکل شریف کا دورہ حریف پڑھ نظریہ اور یہ ساتھ میں جس کے اندر یہ بات ہو اور اس سے ہوا کرتی یہ ترجیح تفصیل کی بات نہیں گھر کو لکھو کیونکہ آپ لوگ جب ان پر سنگر کریں گے اور ان کو کرتے رہیں گے تو ان کو خیال ہوگا کہ ہمارے آگے پڑھنے والے لوگ کون کس قسم کے لوگ ہیں تو دیکھتے ہوئے میں ایک دفعہ بھی کا ایک مضمون آ اس کے بارے میں آ... پندرہ شاہبان کے بارے میں وہ مضمون جو ہے وہ لے اور شاخوں کے مسئلے کے مطابق پر پورا لکھا کے دیکھیں آپ لوگوں کو بڑی حیثیت حاصل ہے پاکستان میں لیکن ابھی آپ کو حیثیت نہیں حاصل ہوئی ہے جو ملت اسلامیہ انڈیا پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش میں حضرت فلان اختر اسلامی صاحب کو بھی ملی یا حضرت زخری صاحب کو اللہ علیہ ملی جب ان کی تاریخوں میں ایک بات ایک طرف بیان ہوئی ہو اور آپ کی تاریخوں میں ایک کے خلاف بیان ہوئی ہو اس سے تو آپ لوگوں کا جو آپ لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے آپ کی ایسی کو نقصان پہنچ رہا تو لہذا آپ جو مضمون آئے وہ کم از کم ایک دفعہ کیسے آدمی کی نظر نکال سے گزرا کریں جس کو دبہر علمی حاصل ہو اس کا وسیع مطالعہ ہو تاکہ اس طرح کی کھتاو میں نہ آئے پر میں نے اس کو دوست کر کے دیکھا اپیل میں نے مضمون لکھوا دیا جو سوالات طارق صاحبان نے کہی تھے تارن جمید صاحب کے بہنوں کے بارے میں بار صاحب سے, سے میں جو کبھی کرنے والی ہے اس کہا کیا خود سنا چھٹا اس آپ سمجھ پر بیٹھے آپ کے بعد ہمیں چاہیے میں نے بات تھی اور ہمیں قابل الحمد اس بات کو کھا ہوا ہے کہ ڈور بجور بھی اتنی تاریخیں کھلا رہے ہیں جہاں پر ان کو پتائی ہو ان کے آگے حاجی نہ احتیاط ہے وہ ان کو واضح طور پر بتایا ہے اگر یہ نہیں کرو گے تو تاریخیں کھسک گئیں تو ایسی جگہ پر چلی جاتی ہے کہ وہاں سے موڑنا ہو سکتا اور شروع میں اس کا بندوبست کرنا ہوتا مغربی ماحول میں گھر سے غلط سے بولا اگر آپ اگر آپ بیس ہوئی ہے تو آپ کے اعتبار ہونا چاہیے کہ جو آدمی کام کر رہا ہے اگر آپ کو اتنا اعتبار بول پاس نہیں ہوا آپ بیس ہو سلیمان کھیل ایک گاؤں ہے وہاں کا ایکس ہو سیدھا دست با, جی حسن بارے با. اسے باقی افسر والے کے لباؤ صحافی مذاق اڑایا کرتے تھے سارے مل کر اس کو انہوں نے بٹھایا کہ اچھے تھے سارا دن لڑکیوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا اس کو آگے جواب میں گیا سیدھا کیا بھی لڑکا کہتے سب ضروری کارویے سے نہیں مار تو ضروری بات ہوگی کب بیٹھو گئے تو نہیں بیٹھتے تو مجھے بتایا جائے گا آپ کہتے ہیں مریض کو یہ احتکار حاصل ہونے لگے جب یہ احتکار جب تک حاصل نہ ہو بیٹھ نہ ہوا ایک آدمی ہے اگر قالمی علیہ کو خانقاہ کے لیے مدرسے کے لیے چلنا بھیجا اور پھر آگے مشورے میں داخل کرنے کے لیے انہیں کہنا واپس کر کے کو دو اے بڑی اعتماد نہیں ہے کہ ہم صحیح طریقے سے ان کو خرچ کرتے ہیں اور صحیح طریقے سے چلا رہے ہیں اس سے درد چل دیا کے شیٹ نے ادر بلائے صاحب علیہ سے پنکھے لے کر دیے آیا تو پنکھے خوب تے چلا اسلام تو آیا کہ کاجر صاحب کیسے تے پنکھے چلا رہے انہوں نے سارے پنکھے اٹھاؤ کسان پر واپس لے الگ وقت کر دیا کر رہا بولتے ہیں غیرت والے بیٹھے چل رہے ہیں جو کھا رہا تیری دکان تیرا کاروبار چل رہا یہ کر مقابل نہیں تو اس کا مقابلے کرو لے کر جائے گا خاموش ہو گیا چلو یہ یاد آج ہے صاحب احمد اللہ رہے تھے ایک واقعہ سنا تھا ایک بات سنایا ہے یہ پرماد ہے صاحب اگر بولا رہے ہیں تو مدد لاہور کے سامنے میں واقعہ لکھو لیکن میں بیٹھا ہوا تھا کہ اہم چھوٹے سے کچھ سال کر لگا رہے ہیں کہ بولا ہے مدیلہ لاہوری اللہ لاہور لہری حال کے جا رہے ہیں کراچی کے اسٹیشن پر آئے امریکہ مجھے اندازہ ہوا مدرسہ تو میرا خالی ہے پھر خالدہ میں کے لیے مجھے اندازہ ہوا کہ خالصہ سے پیچھے پھر وہ پیچھے بھی صاحب چیتلہ آئی کہ اگر لاہوریہ آ رہے ہیں مجھے گزارت کے لیے جا رہے ہیں آپ جانا چاہتے ہیں تو مجھے اندازہ ہو باقی مدرسے کی خالی ہوئی چلے گئے وہاں پر چلے گئے مغلو کی خدا جو میں سارا دنیا اندر پراچی کے بعد میں اترے سب نے زیرت کی اور کہتے ہیں میں نے اشعبہ کیا میں نے اللہ گزر صاحب یہ آپ کا تصرف ہے یا یہ کیا بات ہے تصرف روح کے کتوسی ہے جس کے نظریے جس کے نظریے دوسرے آدمی کسی کام کرنے پر مجبور کر رہے ہیں مجھے مسئلہ خدی طور پر کرنے کے بعد تشرف آدمی ناخل ہو جائے تصرف نہ سرو کو خدا بندی ہے اور نہ جو ہے کوئی روحانی کمال نہ کوئی دینی کبال آدمی پائے چہرے میں اور بات سمجھ میں بھی چاہتے کہا کوئی تصرف نہیں ایک بات ہے کہ دین کا جو کام کیا ہے اس کا کبھی معاوضہ نہیں لیا دین نے کام کیا معاوضہ نہیں لیا آیا کہ انہوں نے واپس آئے جتنا عرصہ مدرسے میں پڑھایا تھا جتنی تنخواہ لی تھی اشاروں میں پیغام بجے والے یہاں کے تھے اپنی درازی والوں کے ہماری کا بیچ کر اس کے پیسے ہمیں گئی وہ پیسے بھیجے وہ مدرسے میں اپنی ساری تھی ہوئی تنخواہ کی شکل میں داخل کرائی واپس اور کے بعد بغیر تنخواہ سے پڑھانا شروع کی اور برلا نکلی برکت دی اتنی برکت دی سنت ستر گن کی हुई ہوئی ہے اور سنت ستر میں صاحب محمد علیہ سے ہم نے فرمایا بڑی محدود سے تعلق کر کے کیا اپنے ذاتی خاتے پر حج کیا ہے اپنے ذاتی خرچے پر عمرہ کیا ہے سار گھر کا خرچہ چلایا ہے اور پھر ذاتی آمدنی سے ہندا بار نے چالیس ہزار روپے بجٹ چالیس ہزار روپئے اور, اور چالیس ہزار چالیس ہزار خراب کیے اٹھہتر میں میری شادی ہوئی ہے سولہ چھ سو روپئے سولہ ستہتر میں جو ہے تو اگر پانچ سو روپئے سولہ ہو چھ سو روپئے سولہ ہی لے تو کتنا ہوا جی چالیس ہزار کے کتنے تولے ہوئے پچہتر ستر سولہ پچہتر ستر سولہ ہزار کتنا لاکھ والی جی چوبیس چوبیس چوبیس لاکھ روپیہ اور یہاں پر ہم حاضر ہوئے ہیں ملنے کے لیے مدرسے کا دو تین کمروں کا گھر جس جگہ مہمانوں سے ملتے تھے اس میں ایک خود غریب تھے ایک دری بچی اس پر بیٹھتے تھے پیروں کو ٹھنڈ لگ جائے گا ڈھونڈنے میں درد ہوتا تھا اور کمر میں درد کے پیچھے ٹکے لگاتے تھے باقی سارا خالی فرش ہم سب دیوار کے ساتھ چیک لگا کر بیٹھے ہوئے دکھا دے سکتے یعنی اپنے گھر کے لیے اس چوبیس لاکھ میں کوئی کسی لے دی گئی چوکٹ ملے سر زندگی میں طرف زانت نہیں ترت دا ضانت نہیں. نہیں ہوتی ہے کہ کتاب یاد ہو گئی اور تقریر کر سکتا ہے کتاب لکھ سکتے ہیں نہیں یہ کوئی نہیں ہوتی ہے یہ قبولیت ہوتی ہے اور قبولیت جو ہے وہ ان باتوں پر روک ہوتی ہے ایسے ہی ہو جائے ہے وہ ان قربانیوں پر روک ہوتی ہے ان قربانیوں پر قبولیت ہوتی ٹھیک ہے نا سوارا بھائی دوسری بات جو ہے اس میں آپ کی یہ کد و فیش کو نہیں دیکھے گا فلانا کیا کر رہا ہے فلانا نے مجھے اسلام کیا اور ترین کیا تو اپنے آپ کو دیکھا کر اور فقط بات کا شہر کے ساتھ رکھا کر اور اپنے ذات کے لیے رکھا کر اور ان کی کے لیے رکھا کر باقی فلانا سلسلے کا آپ نے اسلام کو ڈال کر تھا میرے میرا کام نہیں کیا اگر ان باتوں کے پیچھے تو آیا ہے تو پوری دنیا کے لیے رہا ہے پرانے رسمتے کے ساتھ یہ افسر تھا اس نے میرا کام نہیں کیا اگر پولیس اسٹیشن سے میں آیا تھا وہ دنیا کے لیے آیا میں نے ڈاکٹر شار صاحب سے کہا تھا دیکھو تو تم میں بیٹھ کرایا حضرت مولانا صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے اور میں چاہتا ہوں کہ میں سہیں ساتھ نہیں تھا بخار اس کے لیے ایک طریقۂ کار ہے وہ طریقہ کار یہ کہ تو دل میں ہی نیت رکھے گا کہ مجھے لوگ قدم کر رہے ہوں گے اور اس وقت بھی آ, نہ میں نے اپنے شیخ کو آواز دینی ہے اور نہ اس سے میرے کام آنا ہے چوری بھی سوایا فرق ہے سوایا فیس لاش ہے باقی اس کے ساتھ اس کے سلسلے کے ساتھ میں نے کوئی وابستی کی درختار کا بیٹا داخل نہیں ہوا اس اسکول میں داخل نہیں ہوا یہ سیار صاحب میں اس کا بیٹا تینوں اللہ ملان صاحب کی گرف لے چلے گئے اللہ ملانا کو بند فرمایا ہے ان کو بچوں سے بہت پیار ہوا بڑے خوش ہوئے ہے کے بیٹے کو دیکھ کر بڑا پیار دیا پھر گاڑی بچہ کیا کرتا ہے انہیں کہا جی بچہ تو ابھی بس بڑا ہو گیا اسکول میں داخل کرنا چاہتے ہیں داخل کرایا اس کو نہیں کرایا کہا جی کوشش کر رہے تھے ایسے اسکولوں میں صحیح جگہ نہیں مل سکتی ہے بہت مشکل ہے کہاں اور قلم لے کر آؤ کہاں کلب لے کر آئے تو خط میں دیکھا کرتے رہے مجھے جو خط دکھا کرتے برفردار ہے گرامی قدرا اور پھر اس بات کہنا چاہتے ہیں یہ کاغذ میرا جو ہے تو یونیورسٹی پبلک اسکول کے پرنسپل کو جا کر گئے تو اللہ نے ان کو مقبولی ہے جا پر فرمائی ہوئی کی لوگوں پر اثر تھا اور لوگوں کا اثر تو پھر تھا نہیں ہے مقبولیت دلدازی اس باتوں کو کرنا چاہتے تھے اللہ پاکستان کا باپ کے آپ تو لیا ہوگی کوئی ڈاکٹر صاحب اللہ والے اتنے شفیق ہوتے ہیں اتنے محبت والے ہوتے ہیں اتنے شطر والے ہوتے ہیں ان باتوں کو خود کیا سکتے ہیں لیکن ہمیں اس بات کی ضرورت ہے شام کو اس بات کو لے کے سنتے میں چلیں گے کہ میں زباہ زبراؤں گا اس سب سے وہ ریکارڈ میرے پاس نہیں آئے گا میں اس چیز کے لیے کی طرف دیا ہی نہیں دی. میں اس سے سننے میں آیا ہی نہیں نانی باتے کو سمجھ رہی ہے ایسی بات نہیں ہے نارائن کرسکوں کو یہ حال ہوتا ہے کہ دائروں سرفراز کا اللہ کی مقصد فرمائے لجات فرمائے رات کو دو بجے کا حادثہ ہو خود اور بیٹا شہید گھر والی زخمی بیٹی بہردستی بیٹا بہردستی یہ سارا میں نے اختیار سے لایا گیا نہ کوئی پہچاننے والا ہے نہ علاج کے پیسے ہیں نہ خرچے کے پیسے ایئر کے سفر مجھے ساتھ نہیں تھا اس کا اطلاع ادھر یوز نہیں پڑ رہا وہ جو گیا کے پاس کیا ہوتا ہے کیا تو پچاس کے سو دو سو وہ تو بہت سفر کر رہا زمدار ساتھی نے سننے والوں نے اطلاع کی دو تین گھنٹے گزرے نہیں تھے اس ساتھی نے وہاں فون کا علاج مالجہ داخلہ اور جنازوں کو لے جانا سب چیزوں کا بندوبست کر کے اور اس برفدار کو یاد چھوڑا کہ بعد وہ زخمی یہاں پڑے ہوئے جنازے کے کام شادی کریں گے اور پر سے نے جیب کو ہزاروں روپئے سے بھر کر چلے گئے پندرہ ڈالا اس لیے راہ دینا خبر کی میرے بھائی ہم بہتر خود ابھی آپ کا بہت بزرگ نے کہا کہ کون کا لاپ کرتے ہیں کیا, ہے؟ کیا, ہے؟ ہے؟ کیا کہتے ہیں کہ نڈ کیا صبح اور دل کہا سبحان رب دن کہا سبھان رب دل کہا تو ساری بحلو. بن شہین اللہ بحم دلا چل ولا چل رہا تس داہم ساری کی ساری مخلوق اللہ کے ذاتال کے ذکر مصروف ہے تصویر کو سمجھتے ہیں کیا پانی کیا پسر کیا مٹی کیا درام کیا حجر کیا سجر سارے کے سارے جادیں لائی چلی گئی اس وہ یہ ہمارے ذمے ہے لیکن آپ کی نیتیں کمی نہ سکتے اہمیتوں کے ساتھ چل رہے ہیں آپ دنیا سے لے ہیں آپ اللہ کے ذریعے چل رہے ہیں واقعہ ہو گیا ہمارے علاقے میں ایک آدمی کیا ہوا تھا چار مہینے لگانے کے لیے تو یہ روکا بیٹھے ٹریول ہو گیا مانگے کیا ہوا حضرات نے کہا کہ اس کو اکیلے نہ بھیجیں اس کے ساتھ جماعت تشکیل کر کے بھیجیں بیٹھے تو قدر ہوا ہے اکیلے آدمی کو تو بھیج رہے ہیں اس کے ساتھ ایک رام مزید اسکین کی انہوں نے اس کے فالسی ہو اس کے ساتھ دینی ماحول ہو یہ جا کر گرم نہ ہو جائے یہ جا کر جذبات میں نہ آ جائے یہ اپنے ماحول کے ساتھ جائے اپنے ساتھی کو ساتھ جائے یہ تو رحمت یہ جو باتیں اکادر کی مچھرے کی روشنی میں ہو رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ وہ حکمت اور گانے گریف کی چھتوں کا سایہ ہوتا ہے لیکن بہت ہی فہم آدمی ہوتا ہے وہ جو سلادل میں دعویٰ ہو جائے گا اور چیز جا کرنے کے لیے آ رہا اس سے بہتر تھا کہ جا کر جھوٹ بولتا پیسے کماتا ہے ڈاکے مارتا پیسے کماتا کبل کماتا آپ کو بزرگ کی سمجھ کروں یہاں جرم کر رہا ہے بہت بجرم نہیں کروں نے بات کو نہ ایک بزرگ تھے تو ایک آدمی تھے جدلہ چلا رہے تھے اور لوگوں سے مرید ہوتے تھے ایک مرید نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کیا خواب دیکھا ہے کہ خواب دیکھا ہے کہ میں کٹی میں گر گیا ہوں اور آپ شہد میں گر گئے ہوں تمہوں نے آج زیادہ دور بتایا تم نے کہا کہ آگے بھی خواب ہے کہ میں آپ کو چارج رہا ہوں گا مجھے کو رہے ہیں نہیں تو میں آپ شہر میں گئے کو چار پانچ مارکیٹ ہی بتا رہا او ہو یور سبز لانے والا اپنے خریدوں سے کسی خدمت کا کسی باری کو بچاتا کسی اور جیل کرتے ہو گندگی کے ڈھیر میں جا کر خوب اس کے بزرگ کو سمجھے گا اس میں بجلی نہیں سمجھ پاتے آپ کو ہیں ابو بلابر اللہ کل بچے ہونی بات ابو کلام رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے حدیث کے اکثاہد ہیں کہ دنیا میں جہاں بھی حدیث پڑی پڑھائی جا رہی ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جا کر ابو کلام رحمت اللہ علیہ ہو سے کر واپس روپ کر گئی آن میں کہ کمزور غریب ہو گئے میں سے ہاتھ ہٹا کر مصر میں مصر میں سمندرہ کے کنارے پر ایک گونڈا لگا کر خدمت اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر گئے لینے لگے تاکہ یہ بہت بیٹا جس پر بھی چل جاتے لگا ایک آدمی گزر رہا کہتے کہ میں سروے کا میں تھا اور جب اپنے کام کے لیے تھا میں نے ایک جگہ پرانے کی آواز سنی میں گیا کھما ہے خیمے کے اندر آدمی ہے مازور چارپائی پر پڑا ہوا ہے آپ کو بروشنی ہے مشکل کو سکھا ہے اور بڑھاپا ہے ذوق ہے اور پڑا ہوا ہے میں قریب گورنمنٹ نے کہا کہ آپ کی کوئی خدمت آج کو ضرورت نے کہا کہ میرا ایک بیٹا میرے ساتھ تھا وہ خدمت کیا کرتا تین دن سے وہ نہیں آیا ہے تو اس کو کہیں ڈھونڈ لے ہو سکتا ہے کہ پتہ چلے میں کیا جو پیٹ میں وغیرہ میں پھرا جگہ میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی اور پڑا ہوا ہے اور اس بات میں لا لوگ کس کو کسی جنگلی جانور نے ہاڑ پہ کھا دیا میرے عام لائک آدمی اتنے ضور شہرت میں اتنے بڑا کے میں تو میں اس کو جا کر یہ بات کہتے پھر آیا تو اس کی باتیں کرنے کے بعد میں نے یہ بات کہہ دی اس کا ساتھ یافتہ ہو گیا بس شکر اللہ کا کیا کی اللہ کی جس کی مستقبل زندگی کے بارے میں کیا تھا میں نے بہت شادر تہار میں واپس ہو گیا آپ اگر مل گئی لیکن اس بات کے سننے کے بعد اس پر بھی نظر تاریخ ہوا اور میرے سامنے گروپ برباد کر گئی کیا گرو برباد گئی کر گئی یاد میں لگی میں کیا کروں گا اسے کیسے دوں گا کبر کہاں پہ گا قبر کیسے کھو دوں گا اگر کوئی سر کے لوگوں کا بجم لگا کوئی یاد کرتا ہے کوئی پیر ہے کوئی پریشانی چنتا ہے کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے میں نے پوچھا کہ کون بزرگ ہیں ہم نے کہا یہ اپنی خلافا کیا ہم کو تم ڈالے سب کے ساتھ بیس کو ساتھ رہیے اب ایسی جگہ چل کر یہاں کوئی نہ ہو رہی ہے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو ہم سب کوئی نہ ہو koi na ho hamso ho ni koi na ho ham gar koi na ho pariye gar divar ko koi na ho tibar gar pariye gar divar to koi na ho tibar gar or agar mar jaye to na ho koi na ho مر جائیے تو ہم نے oh, تو چاہیے کو چاہ چڑے ہو گئے تو چاہ, ہوگے, جو سب کے پہلے پتا کیا سب کے پہلے کرنے کے بعد بس تو کسی چیز کو نہ چھوڑ پڑی بیمار تو کوئی نہ ہو اگر مر جائیے تو اللہ اللہ اے کیا بج کر